عمتہ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مختلف صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ تعویذ جو کہ کراچی میں اگر کسی نے تعویذ دیا ہم کو کسی عالم نے اور اگر ہم اس کو لے کر کسی دوسرے محل سے لے جاتے ہیں تو کیا اس کا اثر رہتا ہے میں نے یہ سنا ہے کہ سانس سمندر پاس اگر تعویذ چلا جائے تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو اس کی ذرا وزر صاحب ہم نے غذا کر ارے بھائی آپ بھی کوئی واقعی تھا آپ تو ہیں ہی حسان رضا کے بھائی میں کہنے لگا تھا آپ بھی حسان رضا کے بھائی ہیں آپ تو واقعی کے بھائی ہیں آپ تو مدینہ منورہ میں بھی ماشاءاللہ اللہ اکٹھے رہتے ہیں تو آپ کی اللہ یہ دوستی قائم رکھے لہذا آپ کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ جو چاہیں بولیں تو میرے بھائی تبھی جہاں بھی جائے گا تبھی ہوگا آ, سات سمندر پار کوئی نیا قرآن نہیں ہے یہی قرآن ہے وہی آیتے ہیں تو وہاں بھی اس کا وہی اثر ہوگا پوری دنیا کے لیے ایک ہی قرآن ہے اس لیے جہاں بھی وہ قرآن جائے گا اس کا اثر وہی ہوگا جو وہاں لکھا گیا تھا وہاں بھی وہی لکھائی ہے تو وہاں بھی اس کا وہی اثر ہوگا آ, اس لیے اس کو یہ کہنا کہ آ, سات سمندر پار اس کا اثر نہیں ہوگا تو یہ غلط ہے طویز ہو قرآن کی آیتوں کا ہو تو انشاءاللہ ہر جگہ اس کا اثر ہوگا چاہے جہاں چاہو لے جاؤ